حضرت صاحب آپ کی ویب سائٹ پر انگلینڈ سے وقار احمد صاحب کا ای میل آیا ہے وقار احمد صاحب کی طرف سے حضرت صاحب اور حاضرین محفل کو سلام جناب علی وقار احمد صاحب نے جو سوال لکھا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب میں امام شریف پہنتا ہوں یہاں انگلینڈ میں لیکن اب میرے والدین مجھے امام شریف پہننے سے سختی سے منع کرتے ہیں اور زبردستی امامہ شریف اتار دیتے ہیں اور اسی طرح مجھے سنت کے مطابق لباس بھی پہننے نہیں دیتے اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے براہ کرم میری رہنمائی فرمائیے جزاک اللہ خیر جی منیر بھائی مسئلہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے لیکن دوسری طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی و شاع سمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی بات قبول نہیں کی جائے گی چونکہ بہرحال یہ امامہ شیخ ایک سنت ہے اور سنت باجبہ میں شامل نہیں ہے بہتر ہے پہننا چاہیے لیکن اگر والدہ پسند نہیں کرتی تو والدہ کی خوشی کے لیے اس کو چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے اتارا بھی جا سکتا ہے والدین کو ضد نہ ہو جائے اس طریقے سے آدمی چلے کہ والدین چونکہ والدین سے اللہ رسول نے جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت اور قدر رکھی تو والدین کو بھی خوش رکھنا چاہیے ہاں جب وہ والدین فرق سے روکیں گے تو پھر تو نہیں رکے گا لیکن نواخ وغیرہ سے روکتے ہیں تو آدمی کو رک جانا چاہیے اگر والدین کہتے ہیں امام شیخ نہ پہنو تو چند مہینوں کے لیے امام شیف نہ پہنے ان کو ساتھ امام شیخ اطار کے کہ لو جی میں نے آپ کی بات مان لی لیکن ان کو اس طریقے سے احادیث وارکا بزرگوں کے طریقے کچھ نہ کچھ آدمی سمجھاتا رہے اگر وہ کہیں نہیں پہننا یہ کہیں گے پہننا ہے تو ایک زد پیدا ہو جائے گی ایک سنت یا نفل کے لیے والدین کی گستاخی ہو جائے گی اور والدین کا گستاخ جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ کہیں نہیں آیا کہ ماما شریف نہ پہننے والا جنت میں نہیں جائے گا لیکن والدین کا گستاخ بارہ جنت میں نہیں جائے گا اس لیے والدین کو خوش کرنا بہت ضروری بات ہے اللہ نے بھی کہا ولاک اللہ افن ولا پیارے آکات نے فرمایا ردا تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رکیشی میں آیا کہ باپ تمہاری جنت کا دروازہ درمیانہ دروازہ ہے اور ایک ادیشی میں آیا کہ بالد صاحب کے چہرے کو محبت سے دیکھنا حج کا سواد میرے بھائی یہ چیزیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے امام شیف سنت ہے لیکن والدین کی اطاعت فرض ہے ضروری ہے بہت اہم ہے والدین کی بات کو مانیں اور آہستہ آہستہ والدین کے ساتھ ساتھ زین بھی بناتا جائے کہ زندگی وہ ہے جو آقا کریم نے گزاری ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات بیان کرے پھر جو آتا کر والدین کے بارے میں بیان کیا اور جو والدین کے حقوق عورت اولاد پر ہیں فرائض جو ہیں وہ بھی بیان کرے فائستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ محبوب کے سب سے ان کا بھی دل جو ہے وہ صنفوں کی طرف پھیر دے گا اور جب تک وہ فرد سے منع نہیں کرتے نوافل مستحبات سے منع کرتے ہیں تو ان کی بات ماننی بھی عبادت ہے ان کی بات کو ماننا چاہیے